الحمن اللہ علّہ مصلّہ وحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان وٹس گروپ اور باقی تمام وٹسپ گروپ الامین سب کو شمح السلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس جو ہے دعوی شریف میں سے اوراز میں اور اوراد فتح میں سے شرحِ اسماء الحسنہ میں ہیں تو اسماء الحسنیہ میں سے اسے مقدس نمبر سولہ یا غفارو کی توضیح میں اس کی لغوی تشریح اور تحقیق میں ایک درس آپ لوگوں کو لے چکا تھا کہ جو ہے الغفار جو ہے مبالغے کا شگا ہے فعال کے وزن پر اور اس کا مادہ غفار سے ہے اس پر لغت سے تھوڑا سا بحث کیا تھا ابھی جو ہے اس کا مزید اس لغوی بحث اور علماء نے جو مختلف تشریحات کی ہیں وہ نقل کر رہا ہوں جو پانچویں کتاب جو ہے یا اس کے والد کتاب مفردات راغب سے ہیں جو قرآن لغات ہے تو اس میں آپ فرماتے ہیں الغفار مغفرتن و غفران غفار تو اس سے مبالغہ ہے اس میں سائل سے مبالغہ کا سکا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت چھپانے والے کے معنی میں اور مغفرتن وغوفران یہ دونوں اس غفار کا بہتر ہے تو یہ فرماتے ہیں الغفا مغفرت و غفران اللہ کی طرف سے ہو مغفرت جو ہے غفران اللہ کی طرف سے ہو تو بندے کو عذاب سے بچانے کے ہیں مغفرت جب اللہ کی طرف سے تو اللہ مغفرت فرماتا ہے مطلب کیا اس کا مطلب اس کو عذاب سے بچاتا ہے اللہ بندے کو معاف کر دیا اللہ کو بخش دیا مغفرت کر دیا مطلب کیا ہے اس کو عذاب الہی سے جہنم کی دنیا آخرت کی عذاب سے بچانا تو مغفرت و غفران اللہ کی طرف سے ہو تو بندے کو عذاب سے بچانے کے ہیں الغافر و یہ دونوں جو ہے اسماء حوسنہ سے ہیں ہم الغافر بھی اسماء الحسنہ سے ہیں اور غفور بھی اور ان کا معنی گناہوں کا بخشنے والا یعنی ان کا معنی جو ہے گناہوں کا بخشنے والا ہے سورہ نمبر تین جو ہے سورہ بقر سر عالم نمبر چالیس میں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں غفور استعمال ہوا ہے اور آگے فرماتے ہیں انََ غفور شکور اس لفظ غفور جو ہے انَََ غفور شکور اب شکور کے ساتھ غفور آیا ہے یہ سورہ نمبر تیس ہے آج نمبر پینتیس ہے فرماتے ہیں وہ بخشنے والا کا دیردان ہے انہو غفورن یعنی وہ بڑا باشنے والا کا معنی یہاں لغت میں جو ترجمہ کیا ہے ایک ناؤ غفور شکورن غفورن یعنی بخشنے والا شکورن کا ہے اللہ کی طرف سے ہے بندے بھی جب اللہ کی نعمتوں کا شور کرتے ہیں تو کیا اس کو قادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تم نے اس پر اتنا بڑا احسان فرمایا لطف فرمایا کرم فرمایا تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے بندوں کے آ جے جب اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نہیں اس کے عمل کو ضائع کر دے بلکہ اس کو آپ قادر کرتے ہیں اور قدر کے مطلب یہ اس پر جو ثواب دینا ہے وہ عطا فرماتے ہیں اضافی نعم اضاف فضل احسان فرمانا ہے وہ فرماتے ہیں اور اس نیک عمل کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو بش ہے وہ بش دیتے ہیں یہ اس کی طرف سے شکور ہے قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محردات راغب میں یعنی اس میں مادۂ غفارہ میں یہ معنی لکھا ہے تو اس میں جو ہے گویا کہ اللہ غفار یعنی اللہ بندوں گناہوں کو بندوں کو جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا یعنی ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا یہ مانا ہے نمبر چھ جو ہے اس اسم کی تحسیم الغافا اور بہت زیادہ معاف والا یہ معنی ہے. کا سکھائنہ ہے لئے بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا یہ معنی ہے معاف کرنا عید فَقُلْ تشتا رَبَّكُمْ رب كَانَ حکام غفارہ قرآن پاغ میں ہے نی اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے مفرت چاہو سورہ نوح میں معفرت چاہو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے فقل دعتن و فرماتے میں نے کہا اپنی قوم سے اے میرے قوم استا خرو رب رب سے مغرت چاہو تم جو شریک کوفر اور طرح طرح کے گناہوں کا شکار ہو تم اپنے رب سے مغفرت چاہو معاف ہی مانگو گناہوں کی بخشت طلب کرو تو کیا ہوگا انہو حکام غفارہ تو وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے یہ جو ہے تو توسیع الغفار کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بچنے والا یہ تو جی جو ہے اس خصوصیات اصماء الحسنہ جو اسما الحسنہ کی اردو زبان میں شرح ہے اس کے سفر نمبر ایک سو بانوے پہ لکھا ہو مزید ہیں الغفار کا مادہ غف رون ہے الغفار کا مادہ غفرن جس کا مطلب ڈھامنا اس کا مطلب ڈامنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا لیتے الغفار کا ماننا کیا ہے ڈامنا ہے اور اسے خرشاد آسمان میں مزید یہ باتیں بھی اسے زیل میں لکھا ہو اسی سے نقل کر رہا ہوں اور فرماتی الغفار کا مادہ غفر ان سے ہے جس کا مطلب ڈھانپنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بدنوں کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں اس لیے ان کے صفت الغفار ہے اللہ کو الغفار کرنے کا وجہ چونکہ اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں چھپانے والا ہاں جی ڈھانپنے والا اسی مادہ سے اللہ تعالی کا ایک اور نام الغفور بھی ہے اس کا بھی مادہ بہی غین فارا ہے غفار کا بھی اصل مادہ جو ہے غین فا را ہے دونوں مادہ ایک ہے ایک فعال ان کے وزن پر ہے ایک فعول ان کے وزن پر ہے اور یہ دونوں مبالغے کے افزان بھی ہے قرآن کرین میں غافر ذم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے غافر فعال ان کے وزن پر یعنی فعل ان کے وزن پر غافر ضم بھی اللہ کے گناہوں کو بشنے والا چھپانے والا غافر کے وزن پر بھی فائل ان کے وزن پر بھی اس میں پھر مبالک کے معاف نہیں ہے غافر میں تو وہی چھپانے والا معاف کرنے والا بسنے والا یہ سارے مفاہم اس کے اندر ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں صفات یعنی غافر ان بسنے والا غفورن بہت زیادہ بسنے والا اور غفار یہ بھی بہت زیادہ بسنے والا ہے مطلب یہ تینوں جو ہے بندوں کی تین خصوصیات ایک تو اللہ غافر ہے غفور ہے غفر ہے تو یہ تین آسماں جو ہے بندوں کی تین خصوصیات بندوں میں بھی منفی تین خصوصیات ہیں ایک ظالم ہے دوسرا ظلوم ہے اور تیسرا زلام ہے یعنی فائل ان کے وزن پر بھی بندے کی خصوصیت ہے ظلم کرنے والا ظلوم زیادہ ظلم کرنے والا ظلم بھی زیادہ ظلم کرنے والا تو یہ اسی بالکل اسی وزن پر بندوں کی بھی تین خصوصیات ظالم ظلوم، ظلم اللہ کی بھی غافر غفور، غفار یعنی وزن کے لحاظ سے ایک جیسا ہے تو بندوں کے تین خصوصیات ظالم ظلم اور غفار کے بالمقابل ہیں یعنی بندہ ظالم ہے تو اللہ غافر ہے بندہ ظلم ہے تو اللہ غفور ہے بندہ ظلام ہے تو اللہ غفار ہے <coughs> یعنی مقابل میں اللہ بڑا باشنے والا باشنے والا بہت زیادہ باشنے والا ہاں جی بڑا باشنے والا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں اللہ کے صفات یعنی ان کے صفات جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے دارۂ اختیار بچنے کے مفہوم ہیں اس کے کوئی ہاتھ نہیں ہے کتنے کو باشیں گے کتنے ہزار کو باشیں گے کتنے لاکھ کروڑ کو باشیں گے کتنے گناہوں کو باشیں گے کون سے گناہوں کو باشیں گے بھائی اللہ کے اختیارات لامحدود ہے اس کے صفال محدود ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفال محدود ہیں اس کا تین صفحات مطلق ہیں بندوں کی محدود بندوں کی صفحات محدود ہیں تو ظاہر ہے کہ لا محدود محدود پر غالب ہے اللہ کے صفات محدود اور بندوں کی صفات اللہ کی صفات لا محدود بندوں کی صفات محدود تو لا محدود جو یقیناً محدود پر غالب ہے اسی بنا پر رحمت الٰہی جو ہے عذاب پر غالب ہے اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب پر غالب ہے ایک مشہور حدیث قدسی میں یہی خوش حقیقت بیان کی گئی ہے سبقت رحمت غضبی اللہ خود رحمات سبقت رحمت غضبی میری رحمت میرے غضب پر, پر سبقت لے گئی ہے میرے رحمت نے میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر ثقت لے جاتی ہے یعنی میری جو ہے میں بندوں پر غضب سے زیادہ رحمت فرماتا ہوں اخدر غذا سے پھر ان پر قہر اور عذاب نازل کرنے سے زیادہ ان پر ان پر شفقت فرماتا ہوں تو یہ جو ہیں اس مبارک دعا میں ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبے کا دروازہ ہر رات کھلا رہتا ہے کبھی بھی بند نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں یعنی کھلا رہتا ہے اور معخضہ پر اف درگزر غالب رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کو مغضہ پر پکڑ پر اس کے اف و درگزر جو ہے غالب رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندوں میں ستر بار گناہ بندہ دن میں جو ہے بندہ دن میں ستر بار گناہ کرے اور شرمسار ہو سچی توبہ کر لے تو وہ ستر بار بخشا جاتا ہے بندہ ستر بار گناہ کر جب میں لیکن جو ہے ہاں اور شرمسار ہو ہاں جی شرمسار ہو تو وہ سچی توبہ کر لے شرمندہ ہو کر سچی توبہ کر لے تو وہ ستر بار بخشا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ارشاد بار تعالیٰ اِن اللہ خر جنوب و جمعہ سورج ظمر نمبر پینتیس میں اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو دے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں بے اللہ تعالی تمام گناہوں کو باس دیتے ہیں اس ارشاد میں بڑی امید کا پیغام ہے ان اللہ ضلوب و جمعہ میں اللہ بلا شکش اللہ تمہارے تمام گناہوں کو دے گا تو اس ارشاد میں بڑی امید کا پیغام ہے کہ کسی بندے کی حالت کہ کیسی ہی خراب ہو جائے اس بندے کی حالت کیسی ہی جتنی ہی خراب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے امید کسی حال میں منقطع نہیں کرنا چاہیے بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو یہ نہ کہ اب اللہ مجھے نہیں بھاشے گا اب اللہ مجھے ہر سرب میں جاننا ملا لگ ایسا نہیں توبے کا دروازہ سچ ہمیشہ کھلا ہے بندہ سچائی کے ساتھ کمال ہے شرمندگی کے ساتھ اللہ کی درگاہ میں جھکیں اس سے معافی مانگے سخوار طلب کریں اور ہمیشہ اور آئندہ آنے والے ہان جی زندگی کو اللہ کے مندی کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرے تو اللہ سابقہ گناہوں کو باہ دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک پیغام اس ارشاد میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ایوب ڈانتے ہیں ہاں جی تم بھی بندوں کے ایوب پر پردہ ڈال دیا کرو پیغام ہے اللہ فتح میں بندوں کے ایوب پر پردہ ڈالتا ہوں لہٰذا انسان ہے اللہ کے نیک بندوں تم بھی جو ہے بندوں کے پر جو ہے پردہ ڈال دیا کرو اور ان کی تشہیر نہ کرتے پھرو بندوں کی گناہ بندی سے کوئی خطا ہوا ہے اس کو لوگوں میں پھیلاتے بھی نہ پھرو قرآن بھی اس کو من ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں ہمیں اس بات کے علم ہونی چاہیے اللہ غفار بھی ہیں تو قہار بھی ہیں ہر ایک جو ہے ہر مکمل غلبہ یعنی ہر ایک پر اللہ تعالیٰ ہر ایک پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ غفارین ہر ایک پر تمام اوجاد عالم اللہ کو مکمل غلبہ تسلط ہے اس بنا پر اس سے جو ہے ان سے مغرت کی امید کے ساتھ ساتھ اللہ سے ان کی قہاری سے بھی ڈرتے رہنے چاہیے بندے کو کسی حال میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ ہاں جی اللہ کی کہاریت سے غافل نہیں ہونے چاہیے اللہ جہاں باخش نے بخشنے والا ہے اللہ وہاں شدید عذاب کا مالک ہے قہار بھی ہے ہر وقت غفلت سے بجنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور مغرت کی طلب میں اللہ کی قہاریت سے غافل نہیں ہونا چاہیے یعنی اللہ جو ہے یعنی مومن کو ہمیشہ خوف اور رضا کے درمیان میں ہونا چاہیے ہمیشہ یہ مومن کو جو ہے خوف اور رضا کے درمیان میں ہونی چاہیے اللہ سے گناہوں کی بخشش بھی طلب کرتے رہیں اس سے امیدوار بھی رہیں بخشش کی اور وہ ہے ہی بڑا بادشاہ بخنے والا خود نے فرمایا لیکن خود نے یہ فرمایا میں کہار گیا جو لوگ مسلسل نافرمانی کرتے رہتے ہیں ہاں جی ہر تعلیٰ کے ظلم و سطم اللہ کے معروف پر روا رکھتے ہیں نا حکم کی نافرمانی اللہ کے تعتم بندگی میں کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم با اللہ سے معافی بھی نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کے اللہ کا ہار ہے قر شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ تعالی کہار ہے لیکن انسان جو اللہ تعالیٰ کے عضور میں جھکیں اس سے معافی مانگیں اس حضور میں گڑگڑائیں تو استغفار کر نگر خطائیں ہوئی ہیں انسان خطا ہو ہی جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ بختا ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے عضر میں سچائی سے جھکیں سچائی سے معافی مانگیں تو اللہ چونکہ اس نے خود فرمایا میں غفار ہوں میں غفور ہوں میں بہت زیادہ بہنے والا ہمیشہ بہنے والا ہوں میں غافر ہوں قرآن کا بخشنے والا ہوں خود نے سب فرمایا اور یہ سیاد اللہ عرض و جمعہ میں تمہارے سارے گناہوں کو بھاجوں گا لیکن یہ بخشش سارا مشروط ہے توبہ کرنے سے اللہ سے معافی مانگنے سے ہاں آنے والی زندگی کو جو ہے ٹھیک کرنے سے عمل صالح کرنے سے تو پھر اللہ گزشتہ اعمال کو بخش دیتے ہیں انسان نے کبھی خطا ہو جاتا ہے تو دوبارہ استغفار کریں دوبارہ توبہ کریں دوبارہ معافی منگیں سو دفعہ معافی مانگیں سو دفعہ توبہ کریں لیکن اللہ کے دروازے کوئی نہ چھوڑیں اس دروازے سے کہیں نہ جائیں وہی دروازہ جہاں سے مشکلات حل ہوتے وہی دروازہ جہاں سے گناہوں کی بخش ہوتے اب یا الہی اولیاء ملائک ہاں جی جو بھی قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں سب اسے سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے ادب میں درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندے کے گناہوں کو بچ دے اب مم گناہ بخشنے کا اختیار کسی میں نہیں بچنے کا اختیار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے لہٰذا جو ہے ہمیں اللہ کی بخشش پر بھی امیدوار ہونی چاہیے اور اللہ سے توبہ طائب ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اتفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو باشیں لیکن جو ہے اللہ کے رحمت کو دیکھ کر اللہ بڑا مہربان ہے کہہ کر اس کی قہاریت سے اس کے عذاب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان سیدھے راستے میں رہے غافل نہ ہو جائے میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان سوال ہوتا سے خوف سوادہ کریں اور اپنے بخش کا سامان پیدا کریں